سوال ہے بعض اوقات نماز میں جماعت کے وقت یوں پہنچتے ہیں کہ امام صاحب رکو قوما یا سجدے وغیرہ میں ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں تکبیر تخریمہ کہنے کے بعد ہاتھ باندھ کر پھر رکو سجدہ وغیرہ میں جائیں یا ہاتھ باندھے بغیر دیکھیں نماز میں جہاں کچھ پڑھا جاتا ہے نا وہاں پر ہاتھ باندھے جاتے ہیں قیام میں جیسے تکبیرات عیدین ہیں ہوتی ہیں نا چھ تقبیر عید کی نماز میں ہوتی ہیں جس میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیے جاتے ہیں ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیے جاتے ہیں کیوں اس لیے کہ وہاں پڑھنے کا کچھ نہیں ہوتا اور جب سنا پڑھنے کی ہوتی ہے تو ہاتھ باندھے جاتے ہیں جب امام صاحب تلاوت کرتے ہیں اور ہم پیچھے سنتے ہیں تو اس وقت بھی ہاتھ باندھے جاتے ہیں تو جہاں پڑھنے کا معاملہ ہوگا وہاں پر ہاتھ کو باندھنا ہے یعنی امام کے ساتھ اگر قیام میں شامل ہوا ہے تو تو ہاتھ باندھے گا اور اگر قیام کے بعد رکوع کی کیفیت ہے قوما کی کیفیت ہے سجدے میں ہے پہلے ہوں یا دوسرا سجدہ ہو تشہد میں ہوں یا دو سجدوں کے درمیان ہو تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے جماعت میں فورن شامل ہو جانا چاہیے تقبیر تحریمہ کہہ کے, کے ہاتھ لٹکائے اور پہلا سجدہ ہے دوسرا سجدہ ہے تشہد ہے اسی کیفیت میں امام صاحب کے ساتھ مل جانا چاہیے اللہ تعالیٰ عالم